کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپن قسم توڑے اور رسول کے نکالنی کا ارادہ کیا حالان کے انہیں کی طرف سے پہلی ہوتی ہے کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر آمان رکھتے ہو